فلکا تجریف البہر میں امر کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تمہاری خدمت گزاری میں تمہاری ضروریات کی بہم رسانی میں لگا دیا ہے ان سب چیزوں کو جو زمین میں ہے ولکا اور کشتی کو تجریف البحرے میں عمری جو چلتی ہے سمندر میں اور دریا میں اس کے حکم سے وہ ان سے کچھ سمان اور وہی ہے جو تھامے ہوئے آسمان کو کہ وہ گرنا جائے زمین پر اللہ بھی مگر اس کے حکم سے ان اللہ بننا سے الرحیم یقینا اللہ تعالی انسانوں کے حق میں بہت ہی شفیق ہے درمی کرنے والا ہے اور مہربان ہے وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا یعنی پہلے تو مردہ تھے یہ سورہ بقرہ میں بھی آئے آپ دیکھ چکے ہیں بالکل اس کے ہم وطن آ رہی کئی فتح فرولہ اب یہاں صرف یہ کہ کم تم ام کے الفاظ کو دوبارہ نہیں لائے ہو جی یار کم سما یونی تو تم مردہ تھے پھر تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں موت دے گا پھر زندہ کرے گا مردہ تھے یعنی یہ ہمارا وہ دور ہے جبکہ روحانی عالم ارواح میں ہم سے عہد لینے کے بعد ہمیں سلا دیا گیا الق تمہیں رب اس کے بعد کسی کون سٹوریج کے اندر تمام ارواح کو رکھ دیا گیا وہ ہماری پہلی موت تھی پہلی نیند تھی جو ہم سوئے رہے اس کے بعد جاگے ہیں تو اس عالم خلق کے اندر کسی رحم مادر کے اندر وہ روح جو ہے وہ لا ایک جنین کے ساتھ جوڑ دی گئی یہ ہمارا احیاء اول ہو گیا اس کے بعد پھر عام رہیں گے تو یہ زندگی ہے دوسری اور اس کے بعد جب موت ہوگی تو احیاء یہ اماطا ثانی ہو جائے گا پھر اللہ اٹھائے گا بانس معدل موت وہ اہیاائے ثانی ہو جائے گا یہ سورہ غافر میں مضمون آئے گا اس کا کلائی مسئلہ ہے سورہ غافر میں بہو اللہ احیا کم سما یوگی تو کم سمگی کم اندر یقیناً انسان جو ہے وہ ناشکرا ہے لیکن امت انجالنا من سکل ہم ناسکو ہو ہم نے ہر امت کے لیے ان کے قربانی کے طریقے طور طریقے عبادات کے آداب حملے مقرر کر دیے ہیں جو اس کی پیروی کرتے ہیں فلاج ناجمن کفل اب تو آپ سے جھگڑنا نہیں چاہیے یعنی یہ کہ اگر یہود کے ہاں کوئی اور طریقے سے قربانی کے تو اور یہاں بلی اسماعیل کے لیے ہم نے کچھ اور مقرر کیے مسلمانوں کو کچھ اور طریقے ہم بتا رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں جھگڑنے کی ضرورت بات نہیں یہ پہلے پڑھ چکے ہیں اسی صورت میں کہ ہم نے ہر امت کے لیے منسک مقرر کیے ہیں ولی کلت ان جالنا منسکل مہیمت واحد فلاح اسل وبشن تو ہر قوم کے لیے ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی کے تواہد ضوابط بنائے تو وہ اس کی پیروی کرتے ہیں تو انہیں جھگڑنا نہیں چاہیے نبی آپ سے اس معاملے میں و دیکھا اور اپنے رب کی طرف آپ بلاتے رہیے ان کلا ہدم مستقین یقیناً آپ تو ہدایت کے سیدھی ہدایت کے راستے پر ہیں وہ ان یاد کا اور اگر یہ آپ سے جھگڑے فکر اللہ عالم و ما تو کہیے بھائی اللہ کو بہتر معلوم ہے جو آپ کر رہے ہیں میں جو سمجھتا ہوں حق ہے جو حق میرے پاس آئے میں اس کی پیروی کر رہا ہوں آپ اگر اپنی جگہ سمجھتے ہیں کہ آپ زیادہ حق پر ہیں تو ٹھیک ہے آپ جانیں آپ کا رب جانے اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے مابین قیامت کے دن فی ماتم فی تختلفون ان تمام چیزوں کے بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے رہے تھے علم تعالم وافص سما کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ہے آسمان میں اور زمین میں ان فی علیہ کا کتاب اور یہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ وہی ام کتاب ہے وہی اللہ تعالیٰ کے علم قدیم کی کتاب ہے ان نظال کا اللہ یسین اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے تمہیں مشکل معلوم ہوتا ہے بھائی بہی سلطان اور وہ پوج رہے ہیں پرستش کر رہے ہیں اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی جس کے لیے کہ اللہ نے کوئی سنعت نہیں اتاری یعنی اللہ کو تو ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں اب اضافی جس کو وہ مانگ رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے کوئی صنعت ہونی چاہیے ان کے لیے تب تو درست ہے اگر اللہ کی طرف سے صنعت نہیں ہے تو وہ بے, بے بنیاد ہے ممال ایسا رہوں بھائی نثرت یہ کوئی صد نہیں ہے کوئی علم بھی نہیں ہے کوئی معقول بات ہو کوئی دلیل ہو کوئی بنیاد ہو کوئی منطق کے اندر کوئی عقل کے اندر بالکل بے بنیاد باتیں ممالی ظالمین من نصیر، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا وحضہ کتنا آیاتنا بیناتی اور جب ان کو سنائی جاتی ہیں پڑھ کر ہماری آیات بینات تعارفی وجوہل نذین کفر البن کر تو تم دیکھتے ہو کہ ان کافروں کے چہروں کے اندر سخت ناگواری کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں بجائش کے وہ اللہ کی آیات سن کر ان کے دل کھل اٹھیں ان کے اندر خوشی کیفیت پیدا ہو امبساط پیدا ہو ہمارے رب کا کلام ہے تعریفی نذی نفر الم کا تم دیکھتے ہو بڑی ناگواری کے آثار ہے یقاد نہ یستون بل نذین یتون عالیہ آیات قریب ہوتا ہے کہ پل پڑیں گے وہ حملہ آور ہو جائیں گے تکا بوٹی کر دیں گے ان کی جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں قل ان سے کہیے تو کیا میں تمہیں بتاؤں جس قدر تمہیں ناگواری اس وقت ہو رہی ہے تم پر بڑی سختی بیت رہی ہے اللہ کی آیات جو تمہیں سنائی جا رہی ہیں کیا اس سبھی زیادہ بری بات کون سی یہ بتاؤں انار وہ آگ جس کے کہ تم مستم ہو رہے ہو اپنے اس کفر اور انکار کی وجہ سے وہاں احمد النزین کفر اللہ نے وعدہ کیا ہے اس آگ کا کافروں تھے وبی سلم وہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے اب جو یہ آخری رکو آ رہا ہے اسور مبارکہ کا اس کے ترجمے سے پہلے مجھے تھوڑی سی تمہیدن کچھ بات اثر دی ہے یہ جو ایک دعوت رضی القرآن کی تحریک ہم نے شروع کی اور الحمد کہ میں اس میں اپنی زندگی کے لگ بھگ پینتیس برس اب صرف کر چکا ہوں اور اسی کے پھر کوک سے تنظیم اسلامی اور تحریک خلافت نے جنم لیا ہے اس دعوت رضی القرآن کی جو بنیاد ہے اور جس کو کہ میں نے ذریعہ بنایا ہے قرآن مجید سے لوگوں کو متعارف کرانے کا اور قرآن مجید کے ذریعے سے دین کے جامع تصور کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا اور قرآن مجید کے ذریعے سے دین کی طرف سے جو بنیادی فرائض ہم پر عائد ہوتے ہیں اس کا ایک جامع تصور دینے کا جو میں نے کام کیا ہے اس کے لیے ذریعہ میں نے بنایا ہے ایک منتخب نصاب کو مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب یہ جو منتخب نصاب ہے یہ تقریباً کل قرآن کے ایک بٹا پندرہ ہجم کے اندر یوں سمجھیے کہ دو پاروں کے لگ بھگ ہے مائنس پلس کم بیش دو پارے ہوں گے تو اس میں ان آیات کو لیا گیا ہے کہ جن میں ایک تو یہ کہ دین کا جامع تصور بہت مختصر الفاظ میں سامنے آ جائے اور جو فرائض دینی ہیں جس کا کہ ہم سے بات پوچھ سونی ہے جس کے بارے میں پوچھ گچھ ہونی ہے تو اس کا صحیح صحیح تصور ہمیں معلوم ہے کوئی نماز ہوگا یہ تو فرض ہے سب جانتے ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی چیز فرض ہے کسی چیز کے بارے میں ہم مصغول ہیں ذمہ داری ہماری ہے یا نہیں ہے تو وہ جو منتخب نصاب ہے اس کے مختلف جو حصے ہیں ہم کچھ حصوں سے گزرے ہیں لیکن یہ میں آج سوچ رہا تھا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف مقطعات کا معاملہ یہ ہے کہ انتیس حروف ہیں یا اٹھائیس حروف ہیں عربی زبان کے الفابیٹس جو ہیں شروع کے حصوں میں سے حروف میں سے بہت کم ہے جو حروف مقدعات میں آئے اور آخری جو حصے ہیں اس, اس کے تختی کے اس کے بہت سے حروف ہیں اکثر وہ بیشتر ہیں کہ جو حروف مقدعات میں آئیں تو یہ پہلی مرتبہ میرا دہ نظر گیا ہے کہ ہمارے اس منتخب نصاب میں بھی یہ چیز کوئی میری پیش نظر نہیں تھی کہ جان بجھ کر ایسا کیا ہو زیادہ حصے اثبات وہی ہیں کہ جو نصف ثانی سے متعلق ہے بلکہ قرآن مجید کے آخری حصے سے زیادہ جو ہے وہ اس میں مقامات اور آیات اور رکوع یا صورتیں شامل ہوئی لیکن اس وقت اس وقت میں یہ کرا ہوں کہ اس کا ایک بڑا درس ہے کہ جو اگلی جو یہ رقو آ رہا ہے جو چھ آیات میں مشتمل ہے یہ اس کا بڑا برکزی درس ہے یہ جو میرا منتخب نصاب ہے اس کے چھ حصے ہیں نقطہ آغاز سورت الآر بلآر انسان الفی خسین مختصر ترین سورت جامع ترین سورت انسان کی نجات کے یہ چار لوازم ہیں ایمان عمل صالح بلس پھر تین اور مقامات ہم نے اس میں ایسے ہی جامع مقامات جس میں یہ چاروں چیزیں تقریباً بیان ہوئی ہیں وہ شامل کر کے وہ پہلا حصہ ہو گیا اس کا ایک درس ہم گزر چکے ہیں سورہ بقرہ میں آیت البر اس کا درس نمبر دو ہے لئی سلد الرطول مغرب نیکی جو تم نے سمجھی ہوئی ہے کسی نے کسی شے کو نیکی سمجھا ہوا کسی نے کسی کو نیکی سمجھا ہوا ہے اصل نیکی کیا ہے پوری نیکی کیا ہے نیکی کی روح کیا ہے جڑ بنیاد کیا ہے نیکی کے مظاہر کیا ہیں ان مظاہر میں پھر اقدمیت کس چیز کی ہے اولیت کس سے کی ہے ثانوی درجے میں کون سی ہے پھر چوٹی کیا ہے سمم بولم کیا ہے سب سے اونچا جو مقام ہے جو مقام مطلوب ہے وہ کیا ہے اسی طریقے سے پھر اس کا دوسرا حصہ جو ہے اس منتخب نصاب کا اس میں کچھ ایمان سے متعلق مباحث ہے ایمان کن چیزوں کا نام ہے کیسے ایمان وجود میں آتا ہے تو اس میں سورہ فاتحہ بھی ہے وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور پھر سورہ عالیہ عمران کا جو آخری رقوق کی آیات تھی ان نفی قلق سماوات لڑک و اختلافی لے یہ جو ہے لایات لیول الباب پھر یہ کہ ایک اور سبق اس کا وہ جو اگلی جو صورت آج بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ نور کا جو پانچواں رکوع ہے وہ بھی اس کا ایک سبق ہے آج کے ہمارے اس حصے میں اصل میں تین اخبار آ رہے ہیں کہ جو اس منتخب نصاب کے اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس منتخب نصاب کا آپ سے تعارف خراب پھر یہ تیسرا حصہ اس کا جو ہے وہ امال صالحہ امال صالح کی تفصیل کیا ہے انفرادی سطح پر کیا عمل ہونا چاہیے اجتماعی سطح پر کیا ہونا چاہیے معاشرتی سطح پر کیسے ہونا چاہیے ریاستی سطح پر کیا ہونا چاہیے تو اس میں خاص طور پہ معاشرتی سطح سے متعلق وہ سورہ بنی اسرائیل کے دو رقوع ہم پڑھ چکے ہیں جو پندرہویں پارے میں آئے سورہ بنی اسرائیل میں تیسرا اور چوتھا رکو جو میں نے ارض کیا تھا کہ یہ ٹین کمانڈمنٹس جو ہیں تورات کے اردا یا ان کی یہ تعبیر ہے قرآن مرید کی تشہیر ہے ان کی تو اس طریقے سے یہ درس جو ہمارا وہ ہوا پھر آخر تک جو حصے آئیں گے میں بر وقت آپ کو بتاتا جاؤں گا لیکن یہ درس جو ہے یہ بھی در حقیقت اس کے تیسرے حصے کا آخری یا چوتھے حصے کا پہلا درس ہے بالکل برکزی جگہ تین حصے ادھر تین حصے ادھر یہ اس اعتبار سے جامع ترین مقام ہے قرآن کا کہ قرآن کی دعوت کو دو حصوں میں تقسیم کر کے بیان کیا گیا ایک قرآن کی دعوت عمومی ہے ہر انسان کل روئے بشر کے لیے اس لیے کہ حضور کی بے شر تمام انسانوں کے لیے ہے ہر انسان کیسے معاشر چاہے شمال کا ہو جنوب کا ہو مشرق کا ہو مغرب کا ہو کالا ہو گورا ہو پیلا ہو نیلا ہو کوئی ہو سب کے لیے کیا دعوت ہے قرآن کی قرآن کیا کہتا ہے کوئی ہے یا نہیں پہلے درجے میں تو دعوت عمومی علا کا فتح الناس دوسرے درجے میں دعوت خصوصی یقین کے لیے ہے جو ماننے کا اعلان کرے پہلی دعوت دعوت ایمان ہے مانو اللہ کو مانو رسول کو مانو آخرت کو مانو باس بادل بہت کو مانو جنت کو مانو دوتخ کو یہ ہے عام جو یہ مانتے ہی نہیں اب ان سے کوئی اور کلام نہیں ان سے کہ ہم کیسے کہیں گے نماز پڑھو اور روزہ رکھو وہ اللہ کو نہیں مانتے قرآن کو نہیں مانتے نبی کو نہیں مانتے تو دعوت ایمان ہے دعوت عام قرآن مجید کی اور پھر جو ایمان کا دعویٰ کریں اب ان سے خطاب ہے کہ اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی جب تم نے مان لیا تو ماننے کا یہ یہ تقاضہ پورا کرنا پڑے گا اب وہ دعوت عمل ہوگی یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو اور تو دعوت ایمان یہاں پر اور پھر دعوت عمل ان کو علیحدہ علیحدہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان چھ آیات کے اندر بیان کر دیا یا ایوہ الناس اب دیکھیے دعوت عمومی کا خطاب ہے یا ایوہ الناس چار آیتوں اس کے تابے ہیں اور آخری دو آیتوں میں پھر آئے گا یا من پھر وہ اہل ایمان سے جو ایمان کا دعویٰ کرے مان لے ہاں نے مانا یا بولے بس ایک مثال بیان کی جاتی ہے توجہ سے سنو ان لذین یقیناً وہ بابو جنہیں تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا بت تمہارے جو کیونکہ جو مخاطب اولین تھے وہ بت پرست تھے نئی اخلق یہ تو اس پر بھی قادر نہیں ہے کہ مکھی تک کو پیدا کر سکے بلاب اجتما اللہ یہ جو کعبے میں رکھے ہوئے تین سو ساٹھ کے تین سو ساٹھ بت مل جل کر بھی مکھی پیدا کرنا چاہتے تو نہیں کر سکتے سامنے کی بات تھی تو صرف شعور دلانا تھا جیسے حضرت ابراہیم نے بھی ان بتوں کو توڑ کے ذرا انہیں کر دیا ایک دفعہ کہ وہ اپنے غریبانوں میں ضرور ایک دفعہ حقیقت ان پر ہو گئی اسی طرح یہ مثال دی جا رہی ہے وہی یسم و محمد زباب و اور یہ تو بات بہت دور کی ہے کہ وہ مکھی کو پیدا کریں مکھھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے ان کے سامنے حلوے مانڈے رکھتے ہو مکھیاں من ہیں وہ تو مکھیاں بھی اڑا نہیں سکتے یہ یسم و محمد زباب و شعیل رائے تو کے اس دور اسے واپس چھین نہیں سکتے حاصل نہیں کر سکتے بہت کمزور ہے طالب بھی اور مطلوب بھی یہ ان تین الفاظ میں قرآن مدید کا توحید کا جو عملی لبے لباب ہے وہ آ گیا ہے انسان جو ہے جو بھی کسی بھی درجے میں بادشع انسان ہے اس کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہے آدرش ہے کوئی نصب العین ہے جس کے لیے وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے بھاگ دوڑ کرتا ہے محنت کرتا ہے دن رات تو ظاہر بات ہے کہ وہ آئیڈیل گھٹیا ہوگا تو انسان بھی گھٹیا ہوگا آئیڈیل اونچا ہوگا تو انسان بھی اونچا ہوگا یہ دونوں چیزیں جو ہے کورسپونڈنگ جائیں گی اگر آپ کا مقصود ہی پست ہے تو بات ہے آپ کی اپنی شخصیت بھی بڑی پشت ڈیولپ ہوگی مقصود اونچا ہو بلند لیکن فرمایا ان کا تو جو مطلوب ہے وہ بھی ضعیف تو طالب تو اور بھی ضعیف ہوئے جن کا مطلوب وہ بنے ہوئے ہیں کہ جو مچھی تک نہیں اڑا سکتے تو طالبوں کا کیا حل ہوگا قیاس کنز بولستان بہار مرا لیکن یہ وہی مضمون ہے جو سورہ بقرہ میں آ چکا ہے ومن اللہ سے میتون کحم بلّہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے مددے مقابل بنا کر کچھ اور چیزوں سے محمد شروع کر دیتے جیسے کہ اللہ سے محمد کرنی چاہیے تھی اصل میں تو انسان کو بنایا گیا کہ لا محبوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ مطلوب اللہ کے سوا کوئی نہ رہے باقی ذرائع ہیں. زندہ رہنے کے لیے روٹی کھانی ہے محنت کرنی ہے ہل چلانا ہے ذرائع مطلوب نہیں ہے نہ کھیتی مطلوب ہے نہ دکان مطلوب ہے نہ پروفیشن مطلوب ہے نہ ڈاکٹری نہ انجینئر کوئی سے مطلوب نہیں نہ دنیا مطلوب ہے نہ اولاد مطلوب ہے مطلوب صرف اللہ یہ ہے توحید کا لب لباب لا مطلوب لا مقصود لا محبوب اللہ لیکن جو لوگ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے جیسے یہ شخص کو بہت سخت بھوک لگی ہو اگر اچھی چیز کھانے کو نہیں بلے گی تو برے میں بھی منہ مارے گا اگر ان کا ذہن وہاں تک نہیں پہنچا اگر ان کے ذہن کی پشتی کا یہ عالم ہے کہ اللہ کی مارفت حاصل نہیں کر سکے اللہ ان کا محبوب اور مطلوب و مقصود اصلی نہ بن سکا تو کسی اور کو اللہ کی جگہ رکھ کر اور وہ پوجنا شروع کر دیتے ہیں کوئی آئیڈیلی ہے کوئی کوئی بٹن ہے کوئی قوم ہے اور کچھ نہیں تو میرا اپنا نفس ہے اپنے کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں اپنے میں ذات کے گرد اللہ فکا ماں قدر اللہ حق کا قدر اللہ کی قدر نہ کر سکے اللہ کا اندازہ نہ کر سکے معرفت حاصل نہ کر سکے اللہ کی جیسے کہ اس کے معرفت کا حق تھا اللہ کو پہچان لیتے تو, تو کسی اور سے کاہے تو لو لگاتے ہیں حسین ترین کو اگر دیکھ لیں گے تو کم تر کو کون پھر پوچھے گا تو دیکھ نہیں پائے ہیں جلال خداوندی کا کوئی نقشہ ان کے سامنے جلال و جمال و کمال خداوندی کی کوئی جھلک نہیں دیکھ پائے لہذا وہ عاشق بنے پھر رہے دنیا کے اور سے ہزار داماد کے محاقر اللہ کا قدرہ ان اللہ یقین اللہ تعالیٰ قوی ہے توانا ہے طاقت والا ہے اور زبردست ہے یستفی من الملۂ رسول و من الناس دو آیتوں میں تمہار تو آگئی توحید اور شرقی اب ایک آیت نے رسالت اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامبر اور انسانوں میں سے بھی ان اللہ سمیع اور بصیر اللہ سمیع اور بصیر ہے ادھر سے چن لیا جبرائیل کو اور اپنی وہی دی ادھر سے چن لیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل سے کہا کہ محمد کو پہنچا دو تاکہ محمد اپنے ابنائے رو کو انسانوں کو لوگ پہنچا دیں تو یہ گویا کہ دو لنکس ہیں ایک فرشتہ رسول ملک اور ایک رسول بشر جبرعیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان نندا اللہ تعالیٰ سب کو سننے والا اور دیکھنے والا ہے یا لم دی و ماں خلف ہوں وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہی اللہ ترجاء المور اور پھر تمام معاملات انداہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے یہ آخرت آگئی توحید رسالت آخرت یہ سلاسی یہ, یہ امور سلاثہ ہے جن پر ایمان کی دعوت اور یہ دعوت ہے یا اے بنی نو آدم اے انسانوں اب بات ہے دوسرے برہلے پر جنہوں نے کہا اچھا جی ہم نے مانا اللہ کو مانا رسول کو مانا ہم نے آخرت کو باس بادل موت کو ہم تسلیم کرتے ہیں و این لا لاجے تو اب ہے عمل کا برحلہ یا یو الزین امنو ہے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو اقرار کر رہے ہو اب بات بدل گئی اب دیکھیے فیلے امر آ رہے ہیں پہلے میں فیلے امر کوئی تھا ہی نہیں سوائے اس کے, کے زور مطلوبیں اولا بس وہ ایک پھیلے امراط اور بات مجھے سنو باقی کچھ نہیں حقائق بیان کر دیے توحید جسالت ناٹ اب جو لوگ ان کو مانتے ہیں یا اے ایمان کے دعوے دارو رکو کرو جھکو اللہ کے سامنے واسجدو اور جھکو پروسپریٹ بیفور ہم اس کے سامنے سر مسجود ہو جاؤ وابدو ربکم اور اپنے رب کی بندگی مکمل بندگی ٹوٹل بندگی اس کی پلست ہی پرستش نہیں بندگی بھی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی و فال خیر ایک کام کرو بھلے کام کرو اب بھلا کام کون سا رہ گیا وابدو میں تو سب کچھ آ گیا بھلا کام کیا ہے عبادت میں تو جو اللہ نے حکم دیا وہ ہم نے کر دیا ہم نے بندگی کا حق ادا کر دیا اب فعل خیر کیا ہے وہ یہ ہے کہ خدمت خلق میں لگ اپنے آپ کو لگا دو اور خدمت خلق صرف یہ نہیں ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلا دیا جائے یہ بھی خدمت خلق ہے سب سے بڑی خدمت خلق کیا ہے ان کی آسمت سنوارنے کی کوشش کرو یہ سموچے جہنم کے اندر جا رہے ہیں گویا کہ دعوت ان کو بچاؤ ان لوگوں کو اس حقائق سے خود بھی جن سے کہ تم آشنا ہو گئے ہو جو حقائق تم پر منکشف ہو گئے ہیں ان سے انہیں بھی روشناس کرو تاکہ ان کی آخمت سمجھ جائے ان کی بھی زندگی درست ہو جائے لال لقم تفل یہ کرو گے تو فلاں پاؤ گے بہت اہم نکتا ہے یہ ہے ایمان کے دعوے دارو یہ نہ سمجھ بیٹھو بس ایمان لے آئے تو بس فلا ہی فلا ہے اب کامیابی ہو گئی بس نہیں یہ شہادت گہی الفت میں قدم رکھنا ہے یہ تو ابھی قدم رکھا ہے آپ نے اب یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو, اور یہ کرو تاکہ فلاں پاؤ اگر اس کے بغیر فلاح کی توقع کیے بیٹھے ہو تو یہ تمہارا اپنا خیال ہے بشفل تھنکنگ ہے دل کا امانی حکم اور ہاتھ و برہانہ ان کو تم سادیں یہ تو پھر تمہاری اپنے منگنت خیالات ہیں اور اس سے بھی اگلا حکم ہے وجاہد فلاہ حق کا جہاد جہاد کرو پھر اللہ کے لیے جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے یہ سجدہ جو ہے صرف حضرت شافی کے نزدیک ہے امام شافی کے وجاہد حق جہاد اور جہاد کرو اللہ کے لیے جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے اس نے تمہیں چن لیا ہے کیا مانی اب نبوت محمد پر ختم ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب آئندہ جبریل کسی کے پاس وحی نہیں لائیں گے کہ پھر وہ وحی پہنچائے لوگوں کو اب یہ کام یہ ہے کہ وہی جو جبریل وحی لائے اور جو محمد نے تمہیں پہنچا دی اب تمہیں پہنچا دی ہے پوری نو انسانی کے تک یہ ہے تیسری لنک تباہ کم اپنے نصیب پر فخر کرو اللہ نے تمہیں چن لیا ہے سلیکٹ کر لیا ہے بالکل وہی مضمون اب آ گیا جو سورہ بقرہ میں آیا تھا رسول والی <شَهِدًا> وہی مضمون آ رہا ہے هو وما جعل عَلَيْكُمْ فِي من حرج اور تمہارے لیے تو ہم دین کے اندر کوئی تنگی رکھی ہی نہیں ملت ابھی کو ابراہیم یہ تمہارے جد ابراہیم ہی کی ملت ہے هو اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے اللہ نے تمہیں مسلم کا خطاب دیا حضرت ابراہیم نے یہی کہا تھا لین ضرریت نہ امت مسلمت ہماری امت میں سے بھی ایک امت مسلمہ اٹھائی ہو من قبل وفی حضا اس سے پہلے بھی اور اس میں بھی لے یونر رسول و الناس وہی مضمون جو سورہ بقرہ میں تھا وہ کزال کجال نا کم امتم وکونس رسول فرق کیا ہے وہاں پہلے امت کا ذکر ہے پھر رسول کا ذکر جہاں پہلے رسول کا ذکر ہے پھر امت کا ذکر. یقون رسول و شہیدن علیہ تکون شہدا عالند فاقیمسلاح پس اس کو اپنی پوری طرح سمجھنے کے بعد اب بسم اللہ کرو قدم آگے بڑھاؤ تو سب سے پہلے قدم کہاں پر بڑھاؤ گے فاقی مسلاح بات اللہ قائم کرو زکوۃ ادا کرو ماں اور اللہ کے ساتھ سمن جاؤ اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ ہوا مولاکم وہ تمہارا مولا ہے مددگار ہے پشت پناہ ہے حمایتی ہے وہ المولا ونعم مولا النصیر کیا ہی اچھا ہے حمایتی اور کیا ہی اچھا ہے مددگار بارک اللہ علی وم فرقرآن الرفیم و نفانی ویا تم ملا ذکی الحقیم